بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کے شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف الم شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل امر اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں سلام فضو یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے